ایسی بھیانک موت ان کا مقدر ہوتی ہے کہ ٹانگیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں جسم ان کا ٹکڑے ہو جاتا ہے کسی کا سر نہیں ملتا کسی کا سینا نہیں ملتا کسی کے بازو نہیں ملتے اور یہ خبیص ابن خبیث سمجھتے ہیں کہ یہ جنت میں ہیں حالانکہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے آپ ذرا سوچیں کہ جو لوگ اللہ کے پاک گھر میں نماز جمعہ کے لیے جائیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں ان مطلب مسلمانوں کو اس طرح بم بلاسٹ کر کے مار دینا کیا یہ مطلب اسلام کے نام لیوا ایسا کر سکتے ہیں ہرگز نہیں یہ وہی ہیں جن کے لیے لعنت اللہ علیہ کہا گیا یہ وہی ہیں دنیا میں اگر کسی کو جہنمی دیکھنا ہے تو ایسے لوگوں کو دیکھیں کسی کے جہنمی ہونے پر اگر جو ہے وہ یقین کرنا ہو تو ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جو اللہ کے ولیوں اور علماء کو اس طرح شہید کرتے ہوں اور کتنا بھیانک انجام ان لوگوں کا ہوتا ہے اور جو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں تو یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے پیسوں پر پلنے والے اس ملک کے خلاف شب و روز ریشاد کرنے والے نہ تو اسلام کو پروان چڑھا رہے ہیں اور نہ ہی مطلب ملک پاکستان سے وفا کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے ان کو ایسا بے نقاب کیا کہ ہر مسلمان کے دل سے ان کے لیے بد دعا ہی نکلتی ہے اور وہ لاکھوں لوگ جو سوات کے بیچارے بے گھر ہو گئے ان دہشت گردوں کی وجہ سے ان کے دلوں سے بھی کتنی بد دعائیں ان لوگوں کے لیے نکلتی ہوں گی کہ جو اسلحے کے زور پر جو ہے وہاں پر اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے تو یقیناً دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں ان کا ہونا یہ بالکل ظاہر بات ہے ورنہ ایک ریگولر آرمی کے خلاف کوئی لڑ ہی نہیں سکتا اور ایک اور پھر وہ بھی پاکستانی فوج جو کہ انتہائی ڈسپلن والی مطلب فوج ہے پوری دنیا اس آرمی کی ڈسپلن کو مانتی ہے اور ایک ریگولر آرمی ہے یہ اور اس کے خلاف یہ اس طرح جو لڑ رہے ہیں اور کتے کی موت مر رہے ہیں تو اندازہ لگا لیں کہ ان کی باقاعدہ تربیت ہی اسی لیے کی گئی کہ یہ ملک پاکستان میں انتشار برپا کریں لیکن اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انجام انتہائی بھیانک ہے انتہائی بھیانک ہے اجڑ رہے, اجڑ رہے ہیں اور اجڑ جائیں گے ان طالبان اور دیو کے دارالعلوم ان کے مدرسے میرے رب نے چاہا کوئی مسلمان ہمیں فرید میں نہیں آئے گا اور نہ ہی اپنی اولاد کو ان کے شکنجے میں دے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے قربت رکھے گا اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے اپنے دل میں یا اپنے گھر میں کوئی جگہ رکھے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غارت کرے اور ہمارے علماء اللہ جو کہ شہید ہو چکے ہیں جن میں ہمارے علامہ مفتی ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب ہیں ہمارے اس روم کے مطلب علامہ صاحب جو پچھلے دنوں شہید ہو گئے تھے سیالکوٹ سائٹ پر غالباً علامہ آصف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی علامہ اکرم قادری صاحب کو بھی اور اس کے علاوہ بھی جتنے بڑے بڑے علماء ہمارے شرق میں شہید ہوئے ہیں اللہ تبقہ تعالیٰ آلہ جی ان کے کو, جی اور جنن کا بیان ات کو اور پر فرمائے اور کو وہ کوئی بھائی تشکیل السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ, و خیرہ منجی کی تھی دعوان. اللہ تعالی اہل سنت کی حفاظت فرمائے اور دیو بندیوں کو اللہ تعالیٰ نے سو نابود فرمائے صفحہ ہستی سے مٹا دے اللہ تعالیٰ رب کریم ان کے شر سے ساری دنیا کو بچائے بالخصوص ہمارے پاک پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور جس طرح ابھی یہ لوگ پاکستان میں وحشت اور بربریت تھیلائی ہوئے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا ایندھن بنائے اور ان کو واسل جہنم کرے حقیقت ہے کہ علماء اہل سنت کے چلے جانے سے جو خلا ہوتا ہے وہ خلا جو ہے پورا کرنا آسان نہیں ہوتا اور الحمدللہ حضرت مفتی صاحب تو تنظیم المدارس کے حوالے سے جی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے تنظیم المدارس کے حوالے سے آپ کی خدمات نہیں بھلائی جا سکتی کون ہے بھائی آپ اپنا تعارف کروا دیں ذرا جنہوں نے مجھے ابھی کیا اپنا تعارف کروا دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دل مدینہ بھائی جی ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے جی دیسان بھائی حقیقت ہے آپ جب سے وہ سنا پھر وہ دوسرا آج ہی آپ کو معلوم بھی ہوگا جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ حضرت علامہ حسین حقانی صاحب رحمت اللہ تعالی مفتی صاحب آ چکے ہیں کیا آئیے مفتی صاحب تشریف آئیے اگر مفتی صاحب تشریف شرما روم میں ابھی آواز سن رہے ہیں تو میں اپنا مائک مفتی صاحب کے لئے ریلیز کر دیتا ہوں اگر حضرت اپنا ہینریز کرتے ہیں تو تو حضرت علامہ مولانا مفتی حسین حقانی صاحب رحمت اللہ تعالی ان کے حوالے سے بھی جو ہے آج ہی خبر ملی تھی ابھی پھر مفتی صاحب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی اللہ تعالی ان کے صدقے میں ہم سے دین کا کام لے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ان کی دین کی خدمتوں اور ان کی کوششوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے اور دشمنان اہل سنت اور دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کو اللہ تعالی نرس و نابود کرے ان کو غارت کرے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد لله رب والصلاة والسلام على وسلات و سلیم اما با مشیم بسم اللہ تفلی اموات بل ولا کل صد اللہ منو <تصفح> سلوی <سلام> وسلیم تسلیم تو وسلم وسحیبی يا حبی الله الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابداً على حبیبک خير الخلق كلهمی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 دوسرے سپارے کی مشہور و معروف آیت پاک تلاوت کی ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ترجمہ کنز ایمان اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں یہ آیت مقدسہ ایک سو چون نمبر آیت ہے سورہ بکرا کی اور اس سے پہلے رب پاک ارشاد فرماتا ہے یادین بصبری وصلا انصابرین اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کی موت حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب علیہ رحماء کو عطا فرمائی اور رب یہاں بھی فرما رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو نماز جمعہ پڑھتے ہوئے نماز میں سجدے میں اللہ کے پاک گھر میں اور لوگوں کو دین حق کی باتیں بتاتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہادت مل جانا یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہے اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے بندوں کو کہ جن کو اللہ تعالی ایسی موت عطا فرماتا ہے لیکن ہم تمام اہل سنت والجماعت انتہائی غمزدہ ہیں اور دل ہمارے صدمے سے چور ہیں کیونکہ ہمارے سروں سے علماء اہل سنت کے سائے ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ علماء علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی جل جلال جہاں شہیدوں کو بڑے مرتبے دیتا ہے وہاں ان اولیاء اور علماء کو شہید کرنے والوں کو جہنم کا کتا اللہ تعالی بناتا ہے ان کی موت بھی اللہ رب العزت انتہائی عبرت انگیز کر دیتا ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ خود کش حملے کرنے والے لوگ ان کی موت کتنی بھیانک ہوتی ہے کہ نہ تو ان کے جسم کے ٹکڑے ملتے ہیں مل بھی جائیں تو کتنا سیاہ جلا ہوا کسی کا سر کسی کی ٹانگوں کے ٹکڑے کسی کے جسم کا کوئی لوتھڑا مل جاتا ہے جس کو ایسی موت ملے جو کہ مسلمانوں کو اور وہ بھی اللہ کے پاک گھر میں جو نماز کے لیے آ رہے ہیں آئے ہوئے ہیں ان کو اس طرح بے طرحمانہ انداز میں جو شہید کرے جو وہاں پر بم پھوڑے یقیناً وہ جہنم کا کتا ہے اور انتہائی عبرت انگیز موت اسے میسر آئی اور اس سے زیادہ بہت زیادہ بے اندازہ عذاب اس کو ان کی قبر میں اور پھر جو رسوائی روزے محشر ان لوگوں کے مقدر میں ہوگی وہ تو تمام دنیا اس وقت دیکھے گی تو بہرحال ہم شہیدوں کے مرتبے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور اپنی یاد اپنے دل میں حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب علیہ رحماء کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے دلوں کی آواز یہاں پر بلند کر رہے ہیں ان کے درجۂ شہادت مزید اعلیٰ مراتب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ سے اس یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جتنے علماء اہل سنت موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ دیر سلامت رکھے ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان کو ان کے گھر والوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ محفوظ فرمائے ان لوگوں سے جو کہ دہشت گرد ہیں جو کہ طالبان ہیں جو کہ دیو بندی ہیں اور جو اسلام اور ملک پاکستان اور اللہ کے گھر مسجدوں کے دشمن ہیں جن کو اچھا نہیں لگتا کہ مسلمان مسجدوں میں سجدے کریں جن کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ علماء اہل علما جو ہیں اہل سنت جماعت کے مسلمانوں کو راہ حق بتائیں تو ایسے لوگ یقیناً اپنے لیے جہنم کو واجب کر رہے ہیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے یہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ولافی صبی اموات بل احملہ قلعہ تش ارون اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں پچھلی آیت میں ہر صبر کا ذکر ہوا اب صبر خاص یعنی شہادت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں غزب بدر میں مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے کفار تقریباً ایک ہزار مسلمان بے سامان اور کفار کا ساز و سامان بے شمار نتیجے کے طور پر مسلمانوں کو فتح ہوئی کفار کو شکست ہوئی جنگ میں صرف چودہ مسلمان شہید ہوئے اور مطلب کفار کا بہت نقصان ہوا اللہ رب العزت نے یہاں ان شہدا کی زندگی کے بارے میں بیان فرما دیا اور یہ شہدا کی زندگی کی خبر صرف غزبائے بدر کے شہدا کی نہیں بلکہ قیامت تک جو مرتبہ شہادت پر متمکن ہوگا ان تمام کی بزرگی ان کی فضیلت رب ارشاد فرما رہا ہے اپنے پاک کلام کا حصہ بنا رہا ہے تمام دنیا والوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے ولا تقولو ہرگز نہ کہنا فی سبی اللہ اموات کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ اکبر ولا کلّہ تشعرون تمہیں خبر نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ان کی زندگی کی خبر جو ہے وہ قرآن میں دی ہے نس قطری سے یہ مسئلہ بالکل ظاہر تو اے مسلمانوں جو لوگ صبر کے اول درجے میں ہیں اللہ کی راہ میں قتل ہو کر شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ تو اسی طرح زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی محسوس نہیں ہوتی رب نے یہاں تو شہدا کو مردہ کہنے سے روکا اور ایک اور مقام پر فرمایا ولا تخن قطیلوفی سبی لمبات شہدا راہ خدا کو مردہ سمجھو بھی نہیں جس سے معلوم ہوا کہ شوہدا کی زندگی ایسی یقینی ہے کہ انہیں مردہ سمجھنا اور کہنا بھی گناہ ہے نیز فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں بہت گنجائش ہے جو بھی دین سے رکاوٹ دور کرنے کے لیے مارا جائے جو بھی دین سے رکاوٹ دور کرنے کے لیے مارا جائے وہ شہید فی سبیل اللہ ہے لہذا اگر کفار اذان نماز قربانی گائے درود پاک وغیرہ کو بند کرنا چاہیں اور مسلمان ان سے جنگ کرتے ہوئے مارا جائے تو شہید ہے جو لوگ چاہیں کہ علماء اہل سنت حق بات نہ کہیں اور وہ علماء اہل سنت کو شہید کر دے مار دے تو وہ سنی عالم دین اور سنی عوام مرتبہ شہادت ورگ ہیں اور ایسے ہی اگر مسلمان کفار کے ملک پر حملہ کریں اور اس میں کچھ مر جائیں تو شہید فی سبیل اللہ ہیں کیونکہ وہ وہاں بھی اسلام پھیلانے کے لیے اور دینی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی مساجد میں اور جہاں جہاں ہمارے علماء ہمارے مفتیانے کی رام اور طلبہ و دیگر مبلغین شریعت کے نفاذ کے لیے اور اسلامی شعائر کو زندہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کا صحیح تصور اور شعور بیدار کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اس راہ میں اگر انہیں مار دیا جائے تو رب فرماتا ہے انہیں نہ کہو اللہ اللہ وہ زندہ ہیں میرا رب انہیں زندہ کہہ رہا ہے تو جو رب کا بندہ ہے وہ شہدا کو مردہ نہیں کہہ سکتا یہ شہدا زندہ ہیں اللہ ان کو روزی دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے مرتبے ہیں یاد رکھیے شہید کے لفظی معنی حاضر یا گواہ کے ہیں مگر عرف میں شہید وہ مسلمان بالغ ہے جو ظلمن مارا جائے اور قاتل پر اس کے قتل سے مال واجب نہ ہو اس کو شہید کرنے کی چند وجہ ہیں شہید کہنے کی چند وجہ ہیں ایک یہ کہ دیگر مسلمان قیامت کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچتے ہیں اور اس سے پہلے ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے مگر شہید مرتے ہی جنت میں حاضر ہو جاتا ہے اور وہاں سیر بھی کرتا ہے اور رزق بھی کھاتا ہے تو ہمارے عشق اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی استاد العلماء قبلا مفتی ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب علیہ رحمٰ انشاءاللہ جنت کی سیر فرما رہے ہیں انشاءاللہ اللہ جنتی میوے جنتی رزق کھا رہے ہیں اور مرتے ہی شہادت پاتے ہی انشاءاللہ اللہ وہ جنت الفردوس میں ہیں اور دوسری بات یہ کہ شہید بارگاہ الہی میں حاضر کر کے فرمایا جاتا ہے کہ تمنا کر تو وہ شہید عرض کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے تاکہ پھر شہادت کی لذت پاؤں تو یہ علماء بھی اللہ کی بارگاہ میں اگر عرض کرتے ہوں کہ اللہ دین حق اور حق بات کہنے کے لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اب رب کا قانون ایک الگ بات ہے لیکن شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والا ہر مسلمان بلے وہ عالم دین ہو یا عام مسلمان ہو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوگا تو حکم الہی ہوتا ہے کہ ہم ایک بار آزما کر پھر نہیں آزماتے تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا میرے پیارے بھائیو شہید بمانا حاضر عام مسلمان قیامت میں گزشتہ انبیاء کے گواہ ہوں گے مگر شہدہ سرکاری گواہ ہیں جیسے کہ اب بھی بعض مقدمات میں خفیہ پولیس یا ڈاکٹر وغیرہ سرکاری گواہ ہوتے ہیں یا دنیا میں باقی مسلمان تو اپنی زبان قلم وغیرہ سے حقانیت اسلام کی گواہی دیتے ہیں مگر شہید اپنے خون سے تو و رسالت کی گواہی دیتا ہے جیسا کہ ہمارے علماء نے دی ہے اس کا ہر قطرہ خون کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شہید بمانا گوا بھی ہے تو جو بھی ظلمن مانا جائے شہید ہے یہاں تک کہ اپنے مال اولاد آبرو کی حفاظت میں قتل ہونے والا بھی شہید ہے مگر شہید فی سبیل اللہ وہ ہے جو دین کی حفاظت میں جان کی قربانی دے یاد رکھیے ایک تو شہید فقی ہی ہوتا ہے اور ایک شہید حکمی شہید فقی ہی وہ ہے جو مسلمان عاقل بالغ اور طاہر ہو پھر ظلمن ہتھیار سے مارا جائے یا زخمی ہو کر بغیر دنیاوی آرام کیے مر جائے تو اس کو غسل نہیں دیں گے نہ کفن دیں گے بلکہ انہیں خون آلودہ کپڑوں میں نماز پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا اور یہ خون اس کے لیے مشک کی طرح خوشبو بن جائے گا اور شہید حکمی وہ ہے کہ جن پر اگرچہ فکر کے یہ حکام جاری نہیں مگر آخرت میں ان کو درجہ شہادت ملے گا جیسے جل کر ڈوب کر طلب علم وغیرہ میں مرنے والا وغیرہ وغیرہ تو شہید کے بڑے درجات ہیں شہید کو نبی سے بہت قرب حاصل ہے کہ پیغمبر کی نیند وضو نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی نبی کے فضلات شریف امت کے لیے پاک اور شہید کے جسم کا خون پاک ہوتا ہے اگر نبی کا بولو براز یا شہید کا خونی کپڑا کوئے میں گر جائے تو یہ جو ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کنواں ناپاک ہو گیا ہے اللہ اللہ انبیاء بعد وصال زندہ ہیں شہید بھی بعد وصال زندہ ہیں نبی کو بعد وفات رض کے ملتا ہے اور شہید کو بھی ملتا ہے شہید سوالات قبر سے محفوظ ہے شہید کا گوشت و خون زمین نہیں کھا سکتی شہید دنیا سے گنا ہو سر جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہو شہید موت سے پہلے جنت کو دیکھ لیتا ہے شہید ستر آدمیوں کی شفا کرے گا شہید کا عمل و رزق قیامت تک جاری رہے گا شہید قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا بلکہ تیاری جہاد کرنے والے کی ایک نماز پانچ سو کے برابر اور ایک درہم کی خیرات سات سو کی مثل ہے غرض کے شہید کے بہت مراتب ہیں جیسے فوجی سپاہی سلطان کو پیارا کہ وہ اپنی جان سے سلطنت کی حفاظت کرتا ہے ایسے ہی غازی و شہید اللہ کو پیارے کہ اس نے اپنے خون سے دین الہی کی حفاظت کی جیسا کہ خون آلود ہو کر ہمارے علماء اہل سنت نے اس دین کی آبیاری یاری کی ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آمین اللہ آمین علماء اولیا غازی شہید وغیرہ پھر علماء یہ تمام فکہ محدثین مجتہدین مفسرین یہ سلطنت مصطفیٰ کے محکمے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر محکمہ ولایت کی قسمیں ہیں کوئی غوث ہے تو کوئی قطب ہے تو کوئی ابدال ہے اسی طرح غازیوں اور شہیدوں کا بھی ایک مستقل محکمہ ہے حکومتی حکومت فوجیوں کو رعایتیں دیتے ہیں حکومت فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کرتی ہے ان کے قتل کے بعد ان کے یتیموں بے بغان کی پرورش کرتے ہیں حکومتیں انہیں جو ہے وہ پینشن دیتی ہے فوج کو علاوہ تنخواہ کے کھانا کپڑا بھی دیتی ہے ایسے ہی اللہ تبارک تعالی غازیوں اور شہیدوں پر خاص مہربانی فرماتا ہے کہ فانی زندگی کے عوض اللہ تبارک تعالی انہیں حیات جاودانی بخشتا ہے ان کے توفیل ان کے اہل قرابت پر کرم فرماتا ہے الحمدللہ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ انسان میں دو روحے ہیں ایک روح سلطانی جس کا مقام دل ہے اسی سے زندگی قائم دوسرے روح حیوانی جس کا مقام دماغ ہے جس سے ہوش و حواس برقرار تو روح حیوانی سونے کی حالت میں نکل جاتی ہے اور روح سلطانی بر وقت موت خارج ہوتی ہے یعنی روح حیوانی کے نکلنے کا نام نیند ہے اور روح سلطانی کے نکلنے کا نام موت پھر جیسے نیند کی حالت میں روح حیوانی جسم سے نکل کر عالم کی سیر کرتی ہے اسی سیر کا نام خواب ہے مگر جسم سے پھر بھی اس کا تعلق ایسے رہتا ہے جیسے بجلی کے بٹن کا پاور ہاؤس سے کہ جو ہی کسی نے جسم کو ہاتھ لگایا یا پکارا فورن ہی روح کو خبر ہوئی اور آنن فانن آ کر جسم میں داخل ہو گئی اور سونے والا جاگ گیا ایسے ہی بعد موت روح انسانی کا کچھ تعلق جسم سے باقی رہتا ہے کہ جو کوئی قبر پر فاتحہ کے لیے آئے تو روح کو خبر ہو اس سے اتنا معلوم ہوا کہ موت نہ تو روح کی فنا کا نام ہے اور نہ جسم کی صرف روح کے تعلق ضعیف ہو جانے کا نام ہے اب یہ روح اس جسم کی پرورش نہیں کرتی اس لیے بعد ماؤ جسم گل جاتا ہے مگر چونکہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے اس لیے قبر میں نیکوں کاروں کے جسم کو راحت اور بدکاروں کے جسم کو عذاب دیا جاتا ہے تو یہ دہشت گردی کرنے والے خود حملے کرنے والے انشاءاللہ اپنی قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں جہنم کے کتے ان کو بب رہے ہیں ان کی ہڈیاں ہڈیاں کر رہے ہیں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اپنے بھیانک دانتوں سے ان کو کاٹ رہے ہیں ان کو جو ہے عذاب میں گرفتار کر کے چیر پھاڑ رہے ہیں اور یہ اس وقت پھر کس کو پکاریں گے یہ خبیص اور لانتی لوگ کیا اس وقت بھی اپنے دیو بندی علما کو پکاریں گے جو کہ انقریب اسی جہنم کے کتوں کا شکار ہونے کے لیے قبروں میں آنے والے ہیں جن پر آرمی کی صورت میں عذاب الہی مسلط ہے کتے کی موت مر رہے ہیں کوئی کسی درخت کے پیچھے مر رہا ہے کوئی کسی غار میں مر رہا ہے کوئی کسی پہاڑ پہ مر رہا ہے کوئی کسی ندی نالے میں کسی کی لاش گری ہوئی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں پر دنیا میں جس میں کوئی شک نہیں ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے تو قبر میں نیکو کاروں کے جسم کو راحت اور بدکاروں کے جسم کو عذاب دیا جاتا ہے اور روح اس کا احساس کرتی ہے حدیث میں ہے کہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا غار ہے تو جنت کا باغ شہدا کے لیے ہے اور دو دوزخ کا غار ان طالبان کے لیے ان دیوبندیوں کے لیے ہے ان خودکش حملہ کرنے والوں کے لیے ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ روح جسم لطیف نورانی ہے جس کا خاص مقام تو دل ہے یا دماغ ہے مگر وہ سارے جسم میں ایسی پھیلی ہوئی ہے جیسے کوئلے میں آگ اور گلاب کے پھول میں ارد اور بعد موت سرائے کی یہ کیفیت نہیں رہتی بلکہ جسم سے باہر رہ کر اس کا تعلق رہتا ہے جیسے بادشاہ کا رعایا سے جب یہ سمجھ لیا تو اب سمجھو کہ نبی کی برزخی زندگی عام لوگوں سے بہت زیادہ قوی ہے ان کا جسم گلنے سے محفوظ ان کا مال ان کی بیویاں تقسیم اور نکاح کے قابل نہیں ان کی ارواح دونوں جہاں میں بلا تقلف سیر فرماتی ہیں ہاں اس زندگی کا عام لوگوں کو احساس نہیں اور ان پر شریعت کی تکالیف بظاہر جاری نہیں یہ سب ظاہری گفتگو ہے مگر حقیقت میں وہ حضرات نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ذکر و فکر میں مشغور بھی رہتے ہیں شب میراج تمام امبیا نے حضور علیہ السلام کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے حجت الوداع میں گزشتہ پیغمبر پیغمبروں نے حج کیا ہے جس کی حضور علیہ السلام نے خبر دی ہے ازواج مظاہرات کا مسلمانوں کی ماں ہونا احترام اور ادب کے لحاظ سے ہے نہ کہ احکام شرعیہ کے لحاظ سے اس لیے ان پر پردہ فرض ان کی اولاد سے مسلمانوں کا نکاح درست دیکھیے سیدہ فاطمہ سیدہ زینب سیدہ کلسوم جو حضرت خدیجت القبر رضی اللہ تعالیم کی صاحبزادیاں ہیں ان کے نکاح ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یاد رکھیے اسی طرح شہدا کو بھی اللہ تعالی نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں شہدا کا مقام بہت بلند ہے شہدا کی زندگی اس درجہ قوی تو نہیں کہ جیسے نبی کی زندگی ہوتی ہے کیونکہ نبیوں کا مقام تو بہت بلند ہے مگر پھر بھی عام مسلمانوں سے بہت زیادہ قوی زندگی ہے ان شہدا کی عالم برزخ میں اس لیے ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے شہدا کی بیویاں اوروں سے نکاح بھی کر سکتی ہیں مگر یہ ملائکہ کی طرح لطیف جسموں کی شکل میں جنت کی سیر کرتے ہیں اور عالم میں تصرف بھی کرتے ہیں دنیاوی زندگی تو برزخ کے مقابلے میں ایک خیال ہے اور برزخی زندگی حشر کی زندگی کے مقابلے میں خواب و خیال مرنے کے بعد دنیاوی واقعات خواب کی طرح معلوم ہوتے ہیں میت سمجھتی ہے کہ میں سو کر اٹھا اور میشر میں برزخی حالات خواب معلوم ہوں گے اور دنیاوی حالات خواب کے اندر خواب معلوم ہوں گے لہذا انبیاء اولیا اور شوہدا کا بعد وفات ہی جنت میں پہنچتا فقط روحانی ہے اور باد حشر معا جسم ہوگا انشاءاللہ اللہ پہلا داخلہ مثل خواب کے معلوم ہوگا اور عوام حشر سے پہلے نہ جسمن وہاں پہنچے نہ روحن بلکہ دور سے جنت کو دیکھتے ہیں پھر انبیاء اور شہدا کے اس داخلے میں ایک بڑا فرق ہے جیسے کہ ان خوابوں میں فرق ہم لوگ خواب میں اگر کچھ کھائیں پیئے تو اس کی لذت تو محسوس کرتے ہیں مگر صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں پیغمبر جو خواب میں کھاتے پیتے ہیں اس کی لذت بھی پاتے ہیں اور صبح کو سیر بھی اٹھتے ہیں اس لیے حدیث میں فرمایا کہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے حتیٰ کہ بعض خاص اولیاء جو انبیاء علیہم السلام کے قدم پر ہیں ان کی روایت ہے کہ انہوں نے خواب میں کچھ کھایا صبح کو کھانے کی خوشبو ان کے منہ میں تھی اور شکم سیر تھے مگر ان کے لیے یہ کبھی ہوتا ہے اور نبوی وراثت سے ہوتا ہے تو شہدا کی زندگی اس معنی میں تو جسمانی بھی ہے کہ ان کا جسم گلنے سے محفوظ اور پہلی وجود سے روحانی یہ فرق بہت خیال میں رہے کہ اس سے بہت اعتراضات اٹھ جاتے ہیں حضرت سیدم علیہ السلام کا جنت میں پہلے رہنا حضور کا جسمن میں عراج کی رات وہاں جانا حضرت ادریس علیہ السلام کا اب بھی وہاں رہنا یہ ثواب کے لیے نہیں اس کی دوسری نویت ہے جیسا کہ ملائکہ کا وہاں پر قیام ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یاد رکھیے اللہ تعالی نے شہدا کو بڑا مرتبہ دیا ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ شہدہ زندہ ہیں ایمان کی وجہ یہ ہے کہ رب کا قرآن رب کا فرمان ہے ولا تک تالو فی سبی اموات بل آہیا ام ولا کلّہ تشن جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں خبر نہیں شہدا کی زندگی قطعی یقینی ہے اس کا انکار کفر ہے کیونکہ قرآن میں اس کی تصریح ہے ہاں نوعیت حیات ذنی ہے جن میں کسی خاص نوعیت کا انکار کفر نہ ہوگا انبیاء کی رام علیہم السلام کی زندگی کا انکار سخت گمراہی ہے اگرچہ شہادت کی بہت قسمیں شہید کئی طرح کے ہیں اللہ اکبر مگر اول درجے کی شہادت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینی خدمت کے سلسلے میں نصیب ہو جیسا کہ ہمارے علماء اہل سنت سرمایہ اہل سنت استاد العلماء ڈاکٹر مفتی سرفراز احمد نعیمی کو نصیب ہوئی ہے یہ اللہ کی دینی خدمت کے سلسلے میں نصیب ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر شہیدوں کی زندگی عوام کے شعور سے ورا ہے اللہ جانے اللہ نے انہیں کیسے کیسے مرتبے ہمارے ان عالم دین کو عطا فرمائے ہیں مگر خواص محسوس کر لیتے ہیں ان سے ملاقات بلکہ کلام سلام بھی کرتے ہیں دیکھیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ زندگی قابل شعور نہیں ہے ذرا غور کیجئے گا اس پر میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ولا کلّا تمہیں خبر نہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مطلب جو ہے قابل شعور ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا تم لوگ شعور نہیں رکھتے ورنہ وہ تو ہے قابل شعور تو صوفیہ کے ہاں جسم کی زندگی جان سے ہے اور جان کی زندگی عرفان سے ہے دل کی زندگی عشق جانا سے ہے ورائے نفس کی زندگی غیان سے نفس کو مارو تاکہ دل و جان زندہ ہو جائے تو شہدا کی یہ زندگی ہوتی ہے جہاں زندہ دل دفن ہو جائے وہاں کے ذرات کو معرفت الہی اور حیات ابدی نصیب ہوتی ہے وہ جگہ بڑی خوش نصیب جہاں شہید دفن ہو جائے اس لیے حضور علیہ السلام کی قبر انور عرش سے افضل کہ قبر کو حضور سے قرب ہے اور عرش کو بعد کیا تم نے نہ سنا کہ ابو جہل کی مٹھی کی کنکریوں نے کلوا پڑا است نے حنانا حضور کے فرات میں رویا بی, بی مریم کے ہاتھ لگنے سے خشک درخت کجور سبز ہو گیا زندوں کی صحبت سے زندگیاں اسی طرح ملتی ہیں صحاب صحاب کا تا قیامت زندہ ہے اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ تو جہاد کفار بھی ہے جہاد اصغر ہے یہ اور جہاد نفس جہاد اکبر ہے اللہ اکبر جو نفوس کہ جہاد اکبر میں تلوار عشق کے ذریعے فنا فلہ ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ اگرچہ ان کے اوساف وجود مٹ گئے مگر ان میں اوثاف شہود موجود ہیں اور جس کی فنا فلہ ہوتی ہے اور اس کی بقا بلّہ ان کا محبوب کبھی تو انہیں صفات جلال کی تجلی سے فنا کرتا ہے اور کبھی الطاف جمال کی ہواؤں سے زندہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ رب العزت ہمارے حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی شہید علیہ رحمٰ کو بے شمار درج عطا فرمائے اور جو بھی سوگواران ہیں لواحقین ہیں اللہ رب العزت ان کو صبر اور صبر پر بھی اجر عطا فرمائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استاد العلماء قبلہ مفتی ڈاکٹر سر فراز احمد نعیمی صاحب اور استاد العلماء حضرت علامہ حسن حقانی علیہ رحمٰ ان کے جانشین پیدا فرمائے جو کہ انہی کی طرح علم و عمل کے پیکر ہوں اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان بزرگان دین کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے ان کے جانشینوں ان کے طلبہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ اہل خلا پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی بار میں دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں خاص طور پر استاد العلماء زینت العلماء مفتی منیب الرحمان صاحب برکاتہم برکات دیگر تمام علماء اہل سنت بشمول امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیس ستار قادری دامت برکات اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے ان سب کی حفاظت فرمائے ان سب کی حفاظت فرمائے اور جو دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور جو دین اسلام کو کھوکھلا کرنے کی مضموم مقاصد لے کر انتہائی جو ہے وہ کافرانہ روش اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اللہ تعالی ایسے بے ہدایتوں کو نیست و نابود فرمائے ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ تعالی ان کو نیست و نابود فرما دے اللہ تعالی ان کو نیست و نابود فرما دے اللہ تعالی ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ان پر عذاب مسلط فرما دے رہتی دنیا تک یہ عبرت کا نمونہ بن جائیں اللہ تعالی ہمارے تمام علمائے اہل سنت جو کہ شہید ہو گئے ہیں ان کو ان کی ارواش طیبات کو اعلیٰ میں جگہ عطا فرما ان کے درجات بے شمار بلند فرما اور ان کے روحانی فیض سے ہم سب کو ہم کنار فرما آمین اللہ آمین, امین وما علینا اللہ البلاغ المبین الحمد للہ ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب علیہ رحمہ کی یاد میں چند کلمات کہے ہیں اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں کچھ بائی اگر کوئی دینی بات اس موضوع پر کرنا چاہیں تو مائک پر آ کر گفتگو جاری کر رکھ سکتے ہیں ہینڈ ریز کریں تو انشاءاللہ میں مائک چھوڑ دیتا ہوں جزاكم اللہ و خیرہ پرشیف لائن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسی صاحب جزاک اللہ خیر جزا جائن آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی اور بہت اچھا درخت دیا اور پرانو حدیث سے آپ نے یہ ثابت کیا الحمدللہ کہ شہادت مطلوب و مخلوط مومنت نہ کشت خشائی تو بے شک جو ہے وہ بہت بڑی سعادت جو ہے وہ مسیح صاحب نے حاصل کی ہے شہادت کی صورت میں لیکن جو لوگ اس وقت جو لوگ جو ہے اس وقت یہ فتنہ کر رہے ہیں فساد کر رہے ہیں پاکستان میں جن لوگوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے علماء اہل سنت کو جو لوگ شہید کر رہے ہیں اور جو لوگ جو ہیں وہ اس وقت یہود و نسارت کے ایجنٹ بن کر طالبان کی صورت میں اس وقت پاکستان میں جو کتنا و فساد کر رہے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا وقت جو ہے وہ اب قریب آ گیا ہے اب فوج جو ہے ہمیں چن چن کر قتل کر رہی ہے ہمیں چن چن کر جانب میں پہنچا رہی ہے سب سے پہلے تو ہم جو ہے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو بہادر فوج ہے میں اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جو جس جرت مندی کے ساتھ جس بہادری کے ساتھ آ جس جو ہے وہ ہمت کے ساتھ اقدال کے ساتھ شجاعت کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اس فاج اس بہادر فوج کو جو ہے سراج تحقیق پیش کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر سرفراز احمد نعنی صاحب کے حوالے سے بھی یہ چیز جو ہے وہ سب کو معلوم ہے الحمد کہ وہ اس معام یہ جو طالبان کا معاملہ ہے یہ دہشت گردوں کا جو معاملہ ہے اس پر دو بالکل بات کیا کرتے ہیں مختلف سیمینار پر مختلف جلسوں میں مختلف تقاریر پہ اب یہ آخری جو تین دن پہلے جو تقریر کی تھی ایوان اقبال میں اس میں بھی جو ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو لوگ ان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں ان کو جو ہے سب کچھ ان کو ہر طرح سے جو ہے ان کو مدد پہنچا رہے ہیں اور جس طرح سے ان کو جو ہے وہ ان ان کے کے جو ہے ان کو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی ان کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کو مقدس طالبان کہہ رہے ہیں مقدس طالبان کہہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے نہ صرف یہ کہ نالاکنڈ سمانڈ سوار اور دیگر وزیرستان میں اور بندوں میں بھی یہ آپریشن نہیں بلکہ جہاں جہاں جو لوگ جو جماعتیں جو گروہ جن مسلک کے لوگ ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو ہے مدد کر رہے ہیں طالبان کی اللہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف بھی ایکشن لے اور ان کے خلاف بھی جو ہے بھرپور کاروائی کرے تاکہ جو ہے یہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ مزید جو ہے تباہی بربادی سے بچ سکے اب دیکھیں طالبان کی وجہ سے لاکھوں مسلمان جو ہے اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں ان کی دہشت گردیوں کی وجہ سے ان کی جناب جو ہے وہ ان کے انہوں نے جو وہاں پر سوات میں اور وہاں پر جو انہوں نے جو دہشت گردی پھیلائی دی جس سے خوف زیادہ ہو کر جو ہے لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے اور آج وہ بے مسلمان جس بے سالوں سامانی کی حالت میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے جناب وہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ بےچارے جس قسمہ پورتی کے حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو یہ جو دہشت گرد ہے طالبان جن کو دیوبندی اور وہاں بھی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں اور بیسیکلی یہ ان کے ہی مدرسوں سے پڑے ہوئے ہیں یہ بیسکلی ان کی ساری دیوبندی راحیوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ طالبان کے ساتھ ہیں ہی اس لیے کہ یہ انہی میں سے ہیں اور ان کے ہی نمائندے ہیں اور ان کے ہی جناب جو ہے بنایا ہوا یہ ایک دہشت گرد کا دہشت گردوں کا ایک لشکر ہے جن کو اس طالبان نے جن کو دیوبندی بھاگیوں نے پچھلے آٹھ دس سال سے جس کی بھرپور جناب مشرف کے دور میں جناب یہ مولانا ڈیزل صاحب نے اور ان کی پارٹی جے یو جو, ہے جو ہے بخشی ان کو اصلاحات دیا ان کو پیسہ دیا ان کو جناب ان کے مولانا ڈیزل صاحب نے جو کھا کھا کر ان کا پیڑ جو ہے ڈیزل کے ٹینک کی طرح پھول چکا ہے حرام تک خاص آ گئے جنہوں نے مشرف کے دور میں جناب جو ہے مشرف کی ورزی کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے لیے اپنے رشتے کے لیے پلاٹ حاصل کیے خوب مال و گھر حاصل کیا خوب ڈالر حاصل کیے خوب مال سمیٹا جناب انہوں نے وہی پیسہ انہوں نے جناب جو ہے ان طالبان کی پرورش پر لگایا وہی پیسہ انہوں نے ان دہشت گرد گروپوں کو جو ہے تبدیت پہنچائی اس پیسے سے اور ان کو ہر طرح سے سپورٹ دی ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ کی لاجسٹک سپورٹ کی ہر طرح سے ان کو سپورٹ کی آج یہی طالبان لکھے فتنے کی عوام پر مصنف ہو ہوئے ہیں تو جس طرح سے اه, حضرت علامہ ڈاکٹر سطار نئی صاحب نے دو حق دو کو بات کرتے ہوئے جو ہے وہ اه, حق کا کلمہ بلند کیا کلمہ حق بلند کیا یہ انہی کا پاک تھا اور انہوں نے جس جامع مرضی کے ساتھ اس فطرے کا مقابلہ کیا اور ہر جلسے میں اور ہر تقریب میں ان لوگوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ان کو بے نقاب کیا اور ان کے خلاف ہی ڈاکٹر صاحب نے یہ دیا کہ کچھ کچھ حملے جو ہے وہ کرنا جو ہے بالکل حرام تو یہی باتیں دی تھیں جو ان دہشت گردوں کو بالکل راحت نہیں آ رہی تھی اور ان کو تھریٹ بھی مل رہی تھی آخر جو ہے ان کو موقع ملا تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کر دکھایا جو کہ ڈاکٹر سرفراز احمد نئی صاحب کی شہادت کی صورت میں ہمارے سامنے آیا لیکن میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یا ان سے محبت رکھنے والے دیوبندی وایو سے یہ کہنا چاہتے ہوں تو کتنے سنی لیڈروں کو مارو گے تم کتنے سنی علماء کو مارو گے ان شاء اللہ تعالیٰ جتنے بھی طلباء مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ سب کے سب جو ہے وہ کف سر پہ کفر باندھ کے نکلیں گے اور تم لوگوں کو بتا دیں گے کہ سنی جب جو ہے وہ مقابلے پر آتا ہے پھر تو یہ جو دیوبندی اور تاگ, یہ وابی جو ہے سب جو ہے ان شاء جو نا بھاگتے ہوئے نظر آئے گی آپ کو اور سبر کا ایک جو ہے وہ ایک انتہا ہوتی ہے برداشت کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بھی مسلم شیخ اس کو جناب آپ باؤنس کرتے ہیں خبیر کو کافر ناپاک کافر ناپاک آرمی نہیں ہے بلکہ کافر وہ لوگ ہیں جو علمائے اہل سنت کو شہید کر کے کو جائز سمجھتے ہیں جو علماء اہل سنت کے قتل کو جائز سمجھتے ہوئے قتل کرتے ہیں وہ کافر ہیں جو علماء اہل سنت کے قتل کو جائز سمجھتے ہوئے ان کو شہید کر رہے ہیں وہ کافر ہیں تو اسامہ بن لادن کا نام رکھ لینے سے یا ملا عمر کا نام رکھ لینے سے یا فضل اللہ یا صوفی محمد کا نام رکھ لینے سے کوئی جنتی نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث پر عمل نہ کرے جب تک وہ قرآن اور قرآن و سنت کی روشنی پر اپنی زندگی کو نہ گزارے اگر نام میں بھی سب کچھ ہوتا تو اس ابن وہاب کا بھی نام جو ہے محمد تھا جس کا عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر کے جس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں جس میں وہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اچ پر بیٹھا ہوا ہے اس کا جسم ہے اس کے سنہری بان ہے اگر نام سے ہی آدمی مسلمان ہوتا تو کیا ہی بات ہے یہی محمد بن عبد الوہاب تھا جس نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزۂ انور ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا بد ہے اور یہ طالبان میں سارے کے سارے دیوبندی بھابھی ہیں طالبان جو ہیں سارے کے سارے دیوبندی بھابھی ہیں اور انہی کے پیروکار انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں انہی کے جو ہے وہ اشاروں پر ناچ رہے ہیں کیونکہ علماء اہل سنت کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے سوات میں شہید کیا بلکہ لاہور میں اور دیگر ملک کے شہروں میں بھی بلوچستان میں اور دیگر شہروں میں بھی انہیں جو ہےبندی بھاگیوں نے علماء رمایا احترم کو شہید کیا ہے تو اب جو ہے وہ کیونکہ جب ان کو نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ شکست شکست بالکل ان کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہے ان کو اب کوئی جائے پناہ نظر ہی نہیں آ رہی تو مجبوراً پھر وہ اب یہ ایسے اوچھے ہتھ کنٹے استعمال کر کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ہم نے بہت بڑا کوئی کہہ پتا کر لیا بہت بڑا تیر مار لیا ابھی شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ شاء ان کے ساتھ وہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ لانت بھیجی جاتی رہے گی ان پر انشاءاللہ شاء تھو, تھو ہوتی رہے گی جیسا کہ یزید کے ساتھ ہوتی ہے جیسا کہ یزید کے ساتھ آج لوگ یزید پر لعنت بھیجتے ہیں اسی طرح جدیدی ٹولے یدیدی لشکر پر جو کہ دیبتی بہاویوں پر مشتمل ہے انشاءاللہ ان پر بھی لوگ سائی زندگی کی لانت بھیجتے رہیں یہ طالبان جو ہے بیسیکلی ظالمان بھی ہیں اور شیطان بھی ہیں یہ اس ملک کے لیے ایک ناسور ہے اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ فطرہ ہے فساد کی جڑ یہ جہاد نہیں کر رہے بلکہ فساد کر رہا ہے ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے اس ملک کی امن و سلامتی کے ساتھ لگتے ہیں کہ اس ملک کی امن و سلامتی کے یہ در پہ ہیں بلکہ اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں کی بھی جان مال عزت و آبر کے در پہ ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے اس سامر کی کہ ان دہشت گردوں کا کے مقابلے کے لیے ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ دام درم ہے ختم ہے سخن ہے حصہ لیں یہ جس سے جس طرح ہو سکے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے پکڑ پکڑ کے جو ہے مارنا شروع کر دیں گے یہ کام جیبندی واڈیوں کا ہے یہ کام ہم سندیوں کا نہیں ہے یہ ہم یہ کام ہم جیسے جیسے جو ہے مسلمانوں کا نہیں یہ کام ان جیوبندی بھاگیوں کا ہے نہ آپ مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرنا ان پر فائرنگ کرنا ان پر بم دھماکے کرنا ان کو جناب خود کچھ حملے کرنا مسلمانوں کی جان دینا قرآن و سنت تو یہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ نہیں جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محسوس رہے یہ کون سی شریعت ہے یہ کون سا دین ہے کون سا اسلام ہے کہ جناب آپ جو ہے اپنے خلاف بات کرنے والوں کو بہو سے اڑا دیتے ہیں آپ خود کچھ حملے کر دیتے ہیں آپ ان کی جان لے لیتے ہیں آپ ان کی جناب جو ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں آپ ان کی لاشوں کو کمروں سے نکال کر ان کو کھندے پہ ڈال کر ان کو جناب آپ جو ہے کھندوں پہ رکھا دیتے ہیں کون سا اسلام کون سی شریعت ہے کون سا دین ہے تو یہ اسلام نہیں ہے یہ شریعت نہیں ہے یہ بے بندیت اور بہاویت ہے بے اور بہاویت میں اور اسلام میں بہت فرق ہے اس لیے کہ اگر یہ اسلام ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرے اس لیے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے اللہ کے رسول کا فرمانا خودکشی حرام ہے خودکشی کرنا اپنے آپ کو اپنے آپ کو مارنا نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو آپ تو دوسرے لوگوں اپنے آپ کو بھی مار رہے ہو دوسروں کو بھی مار رہ اور یہ مارنا نہ آپ کسی یہودی کو مار رہے ہو نہ آپ کسی عیسائی کو مار رہے ہو آپ مسلمانوں پر خود کش حملے کر آپ مسلمانوں پر خود کش حملے کرے بھائی یہ کون سا ڈیل لے کر آ گئے ہو تم یہ کون سی شریعت لے کر آ گئے ہو یہ چودہ سو سال کے بعد یہ کون سی تمہاری شریعت نہیں نئی نگرانی شریعت آ ہے جس میں آپ مسلمانوں پر خود کو حملے کر اور پھر جناب جو ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ بڑی بے حیائی کے ساتھ بڑی بے شرمی کے ساتھ بڑی بے غیرتی کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ میڈیا پر آ کر جو ہے وہ ہنستے ہوئے،, ہوئے جناب اس بات کا بڑے جناب فخر سے سر بلند کرتے ہوئے جناب جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے نہ تمہارے پر نہ تمہارے عقیدے پر تمہاری سوچ پر تمہارے نظریے پر تمہارے گندے گندی جو ہے اے تمہاری اے گندے وجود پر کون سی تم اسلام کی نمائندگی کر رہے تم تو سارے خبیس لوگ تم تو ایک پیکنڈ السلام علیکم السلام علیکم سر جی السلام علیکم آواز آ رہی روم میں ہاں جی آواز آ رہی بہت شکریہ مہربانی زاک اللہ نے بڑی اچھی باتیں کی اور میں آپ کے ساتھ اس غم میں شریک ہوں اور کئی بھائی یہاں ہیں آپ کے ساتھ شریک ہیں یہ فتنا اور یہ ڈیوائنڈ اینڈ رول کا جو نعرہ تھا اٹھارہ سو چھتیس سے اور اس پہلے تک اور یہ جو قبور صالحین کو پامال کرنے والے وہابی اور ان کے ساتھ سلفی اور دیوبندی جو بھی ہیں ہمارے لیے یہ مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے لیے یہ کوئی درجہ رکھتے ہیں ان کی شکلیں آدمی جیسی ہیں لیکن یہ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جسے کہتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے خدا نے کہا کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے لیکن انہوں نے انسان کو اتنا گرا دیا ہے انسانیت کو کہ خود جانوروں سے بھی بدتر ہیں ایک جانور جو ہے وہ کسی دوسرے شکار کو اذیت نہیں کرے گا جو اس کی فطرت میں ہے وہی کرے گا لیکن یہ وہ جانور ہیں جنہوں نے اپنے کیا غیروں کو بھی نہیں چھوڑا یہ کرسی کے لیے ایک دوسرے کو بھی مارتے ہیں اور جن کا قصور نہیں ہے ان کو بھی مارتے ہیں نہتے اور معصوم مسلمانوں کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی یہ پہنچاتے ہیں جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا نعرہ جو ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ امریکہ کی طرح ان کا نعرہ جو ہے طالبان کا دیو بندیوں کا اور وہابیوں کا نعرہ یہ ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ آپ دیکھیں گے کہ یہ نعرہ کیا ہے جی او ڈی سے گاڈ بنتا ہے ان کا جس کے نوز بلا ماضلا ہاتھ بھی ہیں ایک ٹانگ بھی ہے مجسم کیا ہوا انہوں نے اپنے خدا کو اور یہاں پال پر بھی ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نوز باللہ معذلہ اللہ حاضر نازر نہیں ہے نبی پاک ایسے ہوگے جن میں یہاں بہادر سنگ اور حکمت سنگ اور جتنے معروف یہاں لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے ان لوگوں نے جو نعرہ لگایا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ تو ان, کے ان کا گاڈ کون سا ہے اس پر آپ غور کریں کہ جی او ڈی سے گاڈ بنتا ہے اور ان کا گور جو ہے وہ جی سے گنس بنتی ہیں اور او سے آئل بنتا ہے ان کا اور ڈی سے ڈرگز بنتے ہیں تو یہ ان کا سرکل ہے جو کہ امریکہ کا نعرہ ہے اور جو بھی معصوم اور جو بھی حق بات کرنے والا مسلمان ہوگا وہ ان کا دشمن ہے یہ اسے مارنا چاہتے ہیں اور جس نے بھی ان کے خلاف جس نے بھی ان کے خلاف کوئی فتوا دیا یا بات کی اتنے زیادہ اسلامی ملک ہیں اتنی زیادہ سلفی ہیں وہابی ہیں دیوبندی ہیں مسلمان ہیں کیا کسی نے فتویٰ دیا طالبان کے خلاف صرف اور صرف وہ لوگ جو حق بات کرتے ہیں اور حق پر قائم ہے اور حق کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں ان کے خلاف یہ بمباری کیوں کر رہے ہیں ان کو کیوں شہید کر رہے ہیں کیا ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے کیا نمرود کیا فرعون کیا دوسرے لوگ کتنی فوجیں تھیں ان کی کتنے قوی تھے وہ خدا نے کیا ان پر عذاب الہی نازل نہیں کیا ان پر جو عذاب الہی فوج کی جو ہے طرف سے یا کسی اور طرف سے ہو تو کیا خدا کے پاس کنفا یقون کہنے کی طاقت نہیں ہے یہ ظالم جو ہے خدا نے یہ بتانا ہے کہ کون ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور کون مظلوم کے ساتھ ہے انہوں نے جو تقریب کاری آج کی بات نہیں ہے یہ اس خون سے تعلق رکھتے ہیں جسے قرآن میں شجرہ خبیصہ کہا گیا ہے جسے قرآن میں شجرائے ملونا کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کی اصل ثابت نہیں ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عالم اسلام میں بدکاریاں کی ہیں اور جنہوں نے عالم اسلام میں بدخوئیاں کی ہیں اور جنہوں نے نہتے مسلمانوں کو جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں گے ابھی یزید کا ذکر ہو رہا تھا اس کے پہلے جو ہے اس سے پہلے اس کے باپ اور دادا نے جو اسلام پر جو ظلم اور جو مصائب ڈھائے اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے ان کا بھی ہے لیکن آپ ان کے خون میں جو خرابی ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن میں ان کو خبیث کہا گیا ہے اور شجرہ خبیصہ پر خدا نے لانت کی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ظلم کریں گے اور بغیر کسی دلیل کے بات کریں گے جھوٹ بولیں گے امانت میں خیانت کاری کریں گے اور منافق ہوں گے خدا نے ان کو سب سے بڑا درجہ جو ہے منافقت کا عطا کیا ہے قرآن میں اور قرآن میں آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے اولیا ہوتے ہیں اللہ انا اولیاء اللہ اللہ خوفن علیہ ولحم یا زنون اللہدین امن وقان یا ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے اور ایمان لاتے ہیں اور متقی رہتے ہیں تو یہ جو بھی ان کے خلاف ہیں ان کے لئے خدا نے خود کہا اور جو خدا کی راہ میں شہید ہوتے ہیں جن کے دل میں نبی اور ان کی آل کی محبت ہے اس کے لئے خدا نے کہا کہ وہ شہید کی موت مرتے ہیں چاہے دنیا کے سامنے جیسے بھی موت ہو لیکن ان کی رخصتی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی ان کی جو رخصتی ہے وہ پورے ایمان کامل پر ہوتی ہے اور تیسرا یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں اب یہ جو حق کی بات کرتے ہیں اور حق کے ساتھ ہیں وہ کبھی ایسے نہیں ہیں کہ وہ کسی کے بڑوں کو یا کسی کے جھوٹے خدا کو برا بڑا کہیں ہمیشہ جو ہے حق کی بات کرتے ہیں اور حق کے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے کبھی فتوا نہیں دیا کہ جاؤ دیوبندیوں بندیوں کے خلاف بم باندھو اور اپنے آپ کو مار دو جبکہ خدا کہتا ہے کہ جو خدا کی رام ہے شہید ہو ولا تقولو لمع یق تلوفی سبی لل ام واتا ولا تحسب اللدینوفی سبی اللہ ام واتا اور خدا خدا کے پاس ہیں وہ خدا ان کو رزق ادا کرتا ہے پل آحیا ولا کل شعر کہ شہدا زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے تم شعور نہیں رکھتے تو یہ تو نبی پاک نوز بلّہ معذ اللہ شہید نہیں مانتے یہ تو ان کے جو امام ہیں وہ امام کعبین بین آپ کو یاد ہوگا میرے پاس تو ان کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ جس نے یہ کہا بن باز اس کا نام تھا جو کہ این فرعون کی شکل رکھتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جو خطبے کے جمعے میں میرے پاس جو عصا ہے وہ نوز بلا ماضلہ نبی پاک سے بہتر ہے نقل کفر قفرنا باشد کہ وہ کہتا تھا کہ نبی پاک سے بہتر ہے نوز بلا وہ مر چکے ہیں اور یہ ایسا مجھے خطبے کی جمعے میں سہارا دیے ہوئے ہے تو یہ جو مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مر جانا ہے لیکن کسی نے نہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ درود لیکن جو بھی حق کی بات کرتا ہے جو صحیح مسلمان ہے اسے دنیا یاد رکھتی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے لیے فاتحہ خوانی ہوتی ہے اس کے لیے لوگ جمع ہو کے افسوس کرتے ہیں ان کی قبور صالحین پر جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ قبور صالحین پر, پر جانا حرام ہے اور دوسری طرف جب ان میں سے کوئی مردار مرتا ہے تو یہ خود اس کا روزہ بنا لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور منافق لوگ ہیں اور جبکہ خدا نے خود قرآن میں کہا ہے کہ مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کو عذیت نہ دے اب ان کا کیا نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ اور ڈرگس اور آئل اور اس کے ساتھ ساتھ جو گنس ہیں یہ ان کا خدا ہے یہ ان کا خدا ہے اب اپنے مسلمان بھائی جو ہے اس کے لیے خدا نے کہا ہے کہ لا یو امنو احد کم حٹا یوحبہ لقی ماں یوحب یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو یہ اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہیں آیا یہ اپنے بھائی کے لئے بھی کرتے ہیں اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اب دیکھیں خدا نے کہا ہے کہ واللہ لا امنو و اللہ و اللہ لا یمین تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کون ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص پہنچائے وہ شخص جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان جمہوری اسلامی پاکستان میں یہ لوگ مسلمانوں کو شہید کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں آیا ان کو اسرائیلی یا ان کو امریکائی یا ان کو انڈین امبیسیز نظر نہیں آئی کیا یہ وہاں جا کر اپنے بم کے دھماکے نہیں کر سکتے یہ سے صاف ظاہر ہے کہ اٹھارہ سو میں جو نعرہ نکلا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو کہ آپ نے دیکھا کہ وہابیت کا جو نارا جو کہ جاسوسیت کے ذریعے جو ہے پیر عمل میں آیا وہ عبد الوہاب کا نعرہ ڈیوائڈ اینڈ رول اور اس کے بعد نائنٹیز میں سکسٹیز میں جو عرب کو ان کو سلفیت کو اور وحابیت کو جو آزادی ملی ہے انہوں نے قسم کھائی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے معاہدہ کیا تھا یہود و نصارہ کے ساتھ جی ہکچار یار یہود و نسارا کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو ہیں کبھی بھی ان کے خلاف نہیں بولیں گے اور کبھی بھی ان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے تو یہ لانتی لوگ ہیں اور ہمارے لیے ان سے بڑا کوئی منافق جو ہے دنیا میں نہیں ہے اب یہ منافق ہیں ان کو پہچانے اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں روز یہ روم کھولیں احتجاج کریں جب تک ان کی موت نہیں ہوتی جب تک ان کا سفایا نہیں ہوتا آپ روم پرمنٹ کھولیں ان کے خلاف اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی اور اس کے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کے دشمن سے جو دوستی نہ رکھے اس کے لیے اور جو رکھے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے لا تجدو قوم ن بلاہ ولیومر یو آ من حاد اللہ ورسولہ ولو ہُو ولا اُقان با اہم و اہم و وہ اشیرا تو ہم الاقا قطب فی ایمان کہ آپ دیکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں خواہ وہ ان کے خدا کہتا ہے کہ تمہیں ایسی کوئی قوم نہیں ملے گی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو یا پھر وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں خواہ وہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سبت کیا ہے ہاں جی مائک فری ہوگا ہاں, ہاں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ مہربانی ہاں جی آپ کو بتا دیں گے تو اب دیکھیں مسلمانوں کے لیے خدا تعالی نے امیر اور تمام مسلمین کی خیر خواہی کے لیے جو ہے کیا کہا ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے اموال اہم مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے خون اور اموال محفوظ رہیں جی ان کو ذرا کوئی بتا دے ہاں جی مومن کسے کہتے ہیں مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے خون یہاں مسلمانوں کے نہیں ہیلواز جی یہاں مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے حدیث کہتی ہے کہ مومن وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے کہ جس سے لوگ جو ہے لوگوں کے خون اور اموال محفوظ رہیں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اگر وہ ظالم نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے کہ ظالم نہیں ہے مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں آدم کی اولاد ہیں سب تو یہ آپ دیکھ لیں قرآن کیا رہا ہے احادیث کیا کہہ رہی ہیں اور یہ لوگ ان کے پاس کون سا ایمان ہے ان کے یہ کس اسلام پہ عمل کر رہے ہیں دین خیر خواہ ہے دین خیر خواہی کا پیغام ہے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس کی خیر خواہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسولوں کی مسلمین کی عمرہ اور عام مسلمین کی اب علماء کا ذکر بھی اس میں ہے المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا یوسلم ہو مسلم مسلم کا بھائی ہے نہ خود اس پر ظلم کرے اور نہ ظلم کرنے کے لیے کسی دوسرے کے حوالے کرے اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں کیا ان کو احادیث نبوی یاد نہیں ہے اور نبی پاک وما یونتقوا ان انا جو بغیر وہی کے نقطہ نہیں کیا کرتے تھے حرکت نہیں کیا کرتے تھے جنبش نہیں کیا کرتے تھے تو وہ جو فرما کے گئے ہیں کیا ان کے دماغوں میں ایسی حدیثیں نہیں ہیں یا یہ اندھے ہیں بہرے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں صرف اپنے نام اور نہات کے امیر المومنین کی باتیں سن کے کہ ان کے جو امیر المومنین ہیں جو کانے بھی ہیں اور جو بہرے بھی ہیں اور جو گھر میں بیٹھ کے بھاگ جاتے ہیں جب جہاد کی باری آتی ہے خود جو امریکہ کے خلاف تھے وہ امریکہ کے فوج کے آنے سے کہیں غائب ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کو امریکہ نے ہیرو بنایا اور دوسرے نہتے اور غریب معصوم مسلمانوں کو مارا افغانستان میں بھی اور دوسرے تمام ملکوں میں بھی پاکستان میں بھی کثیر تعداد میں انہوں نے لوگوں کو مارا اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو اسلحہ اور ان کے ساتھ جو یہود انصارہ کی مدد ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے ہے تو حال ہی میں جو مولانا مفتی ڈاکٹر سرفراز احمد نے ان کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا شہید نے جو ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا اور اس کی یاد ہانی میں جو ہے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بہت حق کی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور حق پر بات تھی ان کی اور فتویٰ تھا حق پر اور تمام جو دوسرے جو اپنا دیوبندی اور وہابی علماء ہیں ان کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ایک عالم دین جو ہے جس نے حق بات کی اس کے خلاف ہی تم لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور اس کے خلاف ہی تم لوگوں کو جو ہے یہ فکر ہوئی کہ اس کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے تاکہ دوسرا فتویٰ نہ ہو یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ ظلم آئندہ بھی ان کا ارادہ ہے کہ کرتے رہیں گے لیکن ہماری ساتھ خدا کی مدد ہے اور جیسے نبی پاک کی حدیث ہے کہ جو راہ خدا میں جائے گا وہ شہید ہوگا جو نبی اور ان کی آل کی محبت میں جائے گا وہ شہید ہوگا اس کا ایمان کامل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنت میں جائے گا بات یہ کہ بہت جی کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں جو ان کا دین ہے واقعی وہ صحیح دین ہے جب خدا نے ظالموں پہ لانت کی ہے جبکہ خدا نے جو ہے ایسے برے لوگوں پر لانت کی ہے کہ جو دوسرے کے جو ہے امن و امان کو اپنے ظلم سے ملوث کریں اور بے گناہ لوگوں کو ماریں تو یہ میں چند باتیں کہنا چاہتا تھا بھائی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ آ جائیں ہاں جی اب میں ایک دو حدیثیں اور آپ کے نظر پیش کروں گا اور اس کے بعد میں آخر میں مل کے فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیف میں سے کسی ایک تکلیف کو دور کیا تو اللہ تعالی قیامت کی تکلیف تکالیف میں سے ایک تکلیف اس سے دور کر دے گا فرما دے گا جس نے کسی تنگ دست کے لئے آسانی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا جس نے کسی مسلم کی پردہ پوشی کی یعنی اس کے عیب یا گنا کچھ پایا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم لیکن ظالم جو ہے اس کو ظالم کہو اس کے خلاف اس کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرو ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں اس کی مدد کروں جب وہ مظلوم ہو یہ بات تو سمجھ میں آئی یہ بتائیے کہ اگر وہ ظالم ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے بعد رکھو اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اور اس کے ظلم کے خلاف اگر آواز نہیں بلند کر سکتے ہاتھ نہیں بلند کر سکتے تو کم از کم دل میں جو ہے اس کے خلاف نفرت پیدا کرو تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ میں چند باتیں آپ کے ساتھ سامنے رکھنا چاہتا تھا تو فوجی بھائی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آج مائک پر زاکلہ رضوان بھائی ہے روم میں ہاں جی باقی بھائیوں تک آواز آ رہی تو انشاءاللہ مل کے یہاں اور بھی دوست میرے پاس بیٹھے ہیں تو مل کے فاتحہ پڑھتے ہیں آپ سب بھی شہدا کے لیے اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں اس سے پہلے بھی طالبان نے کئی نہتے مظلوم مسلمانوں کو جو ہے شہید کیا جو کہ ہمارے سامنے جن کے نام بھی نہیں ہیں اور جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں یہ جانتے ہیں تو ان کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کو بھی اپنی جو ہے دعاوں میں یاد رکھتے ہوئے اور خدا کی لانت ان پر بھیجتے ہوئے یہ منافقوں ظالموں اور یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹوں پر جو ہے لانت بھیجتے ہوئے ایک فاتحہ پڑھتے ہیں مل کے شہدا کے لیے جو کہ مظلومیت کے ساتھ جو ہے ان کے ظلم سے جو ہے ان کو اسلام میں اذیت اٹھانی پڑی اور ان کے درجات خدا بلند کرے اور ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائے اور خدا جو ہے یقیناً یہ طاقت رکھتا ہے کہ کنفا یقون کہے اور یہ تحس نیس ہو جائیں لیکن خدا نے جو ہے ہمارے لیے یہ وقت معلوم رکھا ہے کہ خدا کا عذاب جو ہے وہ آنا ہے روز محشر بھی ہوگا اور قیامت کا جن دن جو ہے ایسے جو مظالموں کے لیے کوئی ان کی فریاد نہیں سنے گا اور یہ دعا کریں گے کہ کاش یہ خاک ہوتے تو خدا کی لانت ہے وہ ان پر یہ جتنے بھی ظالم ہیں خدا آئندہ جو ہے ہمارے علماء کو تمام مسلمین مسلمات جتنے بھی جو ہیں حق پر ہیں ان پر رحمت کرے ان کو اپنی حفظ و مانگ رکھے اور خدا ان کو تہس نیس کرے اور جو بھی ہو ہمارے لیے آرمی ہو یا کوئی صدر ہو جو بھی ہو جو حق کے ساتھ ہے اور ان فتنہ پذیر لوگوں کو جو کیفر کردار تک پہنچا سکے خدا کی مدد کے بعد ہم اس کے ساتھ ہیں خدا ان کی مدد کرے اور پاکستان زندہ و سلامت رہے اور پاکستانی بھی اور مسلم عوام جو ہے اور یہ جو غدار ہیں یہ جو آستین کے سانپ ہیں خدا ان پر مزید عذاب نازل کرے آمین یا رب العالمین تو مل کے فاتحہ پڑھتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے جتنے بھی میرے بھائی یہاں بات سن رہے ہیں وہ اپنا ہاتھ بلند کریں اور فاتحہ پڑھیں اپنا ہاتھ یا ٹیکس میں بھی بلند کریں اپنا روم میں بھی بلند کریں مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ فاتحہ جو جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں جزاک اللہ سلامت رہیں خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور مزید حق کا ساتھ جو ہے اس میں دینے میں خدا آپ کی مدد کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دین پر ہمیں خدا عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے اور اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق طاہ فرمائے اور کوئی ڈر نہ ہو ہمارے دل میں سوائے خدا کے اور کوئی ڈر نہ ہو ہمارے دل میں ان لوگوں کا اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں ایسے شر پسند لوگوں کو ختم کر سکیں آپ ہاتھ تمام لوگ ہاتھ کھڑا کریں پلیز یہ اپنا فاتحہ پڑھتے ہیں مل کے ساتھ ہاتھ بلند کریں فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ روز ایسے روم جاری رکھیں اور ان کے خلاف جو ہے اپنا حق کی آواز بلند رکھیں سلام على خير انام و سيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفره تو ان ع ج حضرتما مولانا مفتی فاتحہ جی انشاء اللہ فاتحہ بھی کہتے ہیں اور بلاک کر دیا بھیا بات روم میں آ رہی ہے میری آواز روم میں آ رہی ہے جی جی جزاک اللہ تو اچھا جی نیو یوزر صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا بہت اچھی باتیں کی اور ویسے ہمیں آپ کی حمایت کی ضرورت نہیں مجھے پتہ لگا کہ آپ شیعہ ہیں ہمیں شیعوں کی حمایت کی ضرورت نہیں الحمدللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی ان پر لانت ہو خبیصوں پر ان پر جن خبیصوں نے یاج حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز نائمی رحمت اللہ تعالی کو شہید کیا تو کسی اسلام بھائی کو پتہ ہے کہ مثلا کسی اسلام بھائی کو یہ مسئلہ پتا ہو کیونکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر فاتحہ کہنی ہو کیا وہ جب قبر میں دفناک ہے اس وقت فاتحہ کہتے ہیں اسے پہلے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام بھائی کو مسئلہ ہے کسی کو پتا ہے تو ٹیکس میں لکھ دے کہا کہہ سکتے ہیں فاتحہ کہہ سکتے ہیں اچھا تو انشاءاللہ انشاء جل ابھی فاتحہ کہتے ہیں تو آپ کو پتا اچھا جی آپ کو پتا ہے تو آپ ادھر بیٹھے آرام سے سنیں اور دوسری بات کے ان خبیسوں لانتیوں کا جو بندیوں کا وہابیوں کا ان سب کا ان شاء اللہ قریب ہے ان کو چن چن کر مارا جائے گا جی الحمد میں پکا ٹناٹن الحمدللہ للہ سنت وال سے تعلق رکھتا ہوں اور دوسری بات کے ان خبیصوں کا انشاءاللہ شاء اور اب تو تقریبا پاکستان میں اہل سنت والجماعت کو ہر ہر بچے کو جاگ جانا چاہیے اور تقریبا ہر ہر بچہ جاگ ہے کیونکہ طلبا جو ہیں اس وقت العلوم میں پڑھ رہے ہیں جو ان سب کا اس وقت جیسے مثلا یہ حادثہ ہوا ہے ان سب کا مثلا کیونکہ آج اتنا دکھ ہوا ہے جیسا کہ کل حضرت حسن حقانی رحمۃ اللہ تعالی اس دنیا سے وفات پا گئے اسی طرح دیکھا آج ایک علامہ ہمارے بیچ نہیں رہے تو ہم میں مثلا اتنا دکھ ہوتا ہے یہ جب خبر سنتے ہمارا دل خون کے آنسر ہوتا ہے بہت زیادہ دکھ ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور تمام اہل سنت والجماعت اور ہمارے تمام علماء اہل سنت کی خیر فرمائے ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تا دیر تا دیر قائم و دائم رکھے جی حضرت کیسے شہید ہوئے ایک ابھی ابھی میں جی پر جو لائیو ٹیلی کاسٹ موسم سن رہا تھا کہ ایک خبیث انسان مثلا وہ جمعہ پڑھ کر پڑھا کر ابھی فارغ ہوئے تھے اور اپنے ایک دو ساتھیوں کے ساتھ روم میں بیٹھے تھے تو وہ حبیس انسان کسی دوسرے گیٹ سے آیا اندر آ کر اس نے خود کچھ حملہ کر دیا ابھی یہ جو جیو پٹیرا چاہ رہی تھی اس کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو اس کو جہنم کے گڑوں میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ تو کسی بھائی کو مائک چاہیے تو مائک پر تشریف لے آئے جی جزاک اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ آئے مصطفی بھائی میں آپ کے لیے مائک فون کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم رسول یا نور اللہ عبارک وسلم وسلم علیہ صلاحت وسلم رسوم اللہ علیہ علی وب اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ فاتحہ پڑھتے ہیں اور فاتحہ کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زندوں کو بھی اشاء اللہ ثواب کیا جا سکتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ دفاع یا جنازہ نہیں پڑا گیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے الحمد للہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولانتم عبدون ما عبد ولانا عابد ما عبدتم ولانتم عبدون ما عبد لكم دينكم واليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما يخلق ومن شر غاسق ومن شر نفسات في لقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسيت في سدور الناس من الجنة والناس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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ذلك الكتاب العريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويرقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَآ خهم يوقون ولا إك على خدمّ الرم ولا إكهم المحون ولىهُ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن عولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد بحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم سل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعناج والبلاق والألم دافع البلاء والوباء والقيت والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللاح والقلم سيد العرب ولجم جسمه مقدس معثر متحر منفر البيت والحرم شمس الدهاء بدل الدجاء صدر العلا نور الهدى كحفل ورامز باحل سلم جميل الشيم شفين ممساحب الجود والكرم والله عاسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج السفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين متلوبه والمتلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبي جين شفيع المزددين نيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الاشقين مراد المرسلين مشتاقين. شمس الألف نسلاج السالكين مسباح المقربين محب الفقراء والهرباء واليتام والمساكين سيد الثقلين نبيه الحرمين ما من القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الطقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلو عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما بلغلنا بكماله كشفت جاب جماله حسن الجميع خصاله صلو عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا فتاح یا رب العالمین یا شعین قدیر یا اللہ یہ جو ہم نے ختم شریف پڑھا ہے یا اللہ تیرے حبیب کے اوپر درود پاک پڑھا ہے یا رب العالمین اس تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس کا بہترین اجر اور ثواب ہمارے آقا نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلاۃ و تسلیم کی روح پاک کو تہفت حریت پیش فرما دے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے توسط سے آپ کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء سابقین اور ان کے اہل ایمان امتیوں کو پہنچا دے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین اہل بیت ازواج مطرات صحابہ کرام خلفۂ راشدین شہداء غزوات و سریات شہداء کربلا کی ارواح کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے یا اللہ اس کا ثواب تمام تازئین طبا طابئین آئمہ کرام مفسرین کرام محدثین کرام مشتین اکرام, اکرام، صدیقین شہداء صالحین جمیل مسلمین و مسلمات مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو یا اللہ پہنچا دے یا اللہ اس کا ثواب تمام سلاثل یا چشتیہ نقش بندیا سہرور ابراہیم کو بزرگان سلسلہ کو پہنچا دیجئے بالخصوص سیدنا پیران پیر زستگیر سید محی الدین شیخ سید عبد القادر الجیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو یا اللہ اس کا ثواب عطا فرمائیے یا رب العالمین اس کا ثواب حرو خواجہ غریب نواز شیخ شہاب الدین سہل وردی حضرت بہا الدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو تمام جملہ علی اللہ مشائق ازام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب یا اللہ شہدائے اہل سنت کی روحوں کو پہنچا دیجئے اور بالخصوص حضرت علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جو شہید اہل سنت یا اللہ جو آج آپ کے پاس آ ہیں ان کی روح آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہے حضرت علامہ مفتی سرفراز نعیمی رحمت اللہ, تعالی علیہ یا اللہ ان کی روح کو خصوصی طور پہ سرکار تو الحمٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خاص سے یہ عطا فرما دیجئے یا رب العاربین یا اللہ محروم کے دردات کو بلند فرما دیجئے یا اللہ محروم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے یا اللہ ہم تمام اہل سنت وال جماعت بھی یا رب العالمین ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے یا اللہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے یا رب العالمین یار ہمراہمین علماء کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ رہا ہے یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ اس فتنے کے دور میں یا اللہ ہمیں کو فار بدمذہب منافقین کے شر و فتنے سے بچائیے یار رب العالمین ہمیں اپنا ایمان سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ یار ہمر راہمین ہم اس دنیا میں ایمان اور عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور یار رب العالمین ہم اس دنیا سے ایمان اور عافیت کے ساتھ چلے جائیں یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیجئے یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیے یار رب العالمین ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائیے یار رب العالمین اس نجبیت اس وحابیت اس دیوبندیت اس فتنے سے اس فتنہ عظیم سے یا اللہ اس کے شر سے ہر ہر مسلمان ہر ہر اہل ایمان کو یا اللہ محفوظ رکھے رب العالمین یا اللہ یہ جو ہماری پاک فوج نے یا اللہ یہ جو آپریشن راہ راست شروع کیا ہے یا اللہ اس کو تیری مدد اور نصرت حاصل ہے یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما ان, ان نجدیوں ان دیوبندیوں ان وہابیوں کو یا اللہ یہ تیرے اولیاء اللہ کے گستاخ یا اللہ یہ تیرے نبی کے گستاخ تیرے نبی کے صحابہ کے گستاخ یا اللہ یہ تیرے اولیاء اللہ کے گستاخ یا رب العالمین ان کو غارت کر دے ان کو نیست و نابود کر دے یا رب العالمین پاک فوج کو یا اللہ اپنی تائید غیبی عطا فرما اور تاکہ اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرزمین سے نجات عطا ہو جائے یا رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور تفیل یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان و راس عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمارے جتنے اس روم میں میرے بھائی بیٹھے ہیں میری بہنیں بیٹھی ہیں یا رب العالمین ہمارے بھی جتنے عزیز اور جتنے اقارب اور دوست, اور دوست احباب اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ہم ان کی بارگاہ میں بھی یہ ثواب ایسال کرتے ہیں یا اللہ ان تک بھی یہ ثواب پہنچا دے یا اللہ ہم سب کے والدین کے درجات کو بلند فرما دے یا اللہ ہم اس آج جمت المبارک کی صاحتیں ہیں یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں جو جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے یا اللہ اپنے کرم سے اپنے, اپنے ذمہ کرم سے اللہ اس کی مشکلات کو حل فرما یا رب العالمین ہم سب, سے ہم سب سے راضی ہو جا جس کسی نے بھی کہا یا رب دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ہو خاتمہ ایماں پہ مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے یا اللہ یا رحم الرحمین ہم سب کو یا رب العالمین ایمان اور آفیت کے ساتھ زندہ رکھ مدینے پاک کی حاضری نصیب فرما دے ہمارے بیماروں کو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما ہمارے اہل و عیال کو شیطان اور اس کی ذریت سے محفوظ فرما یا رب العالمین صل وآلہ وآلہ صل عليك يا رسول يا نور سبحان ربی کربیل عزت عماون و سلامن سلیم و الحمد رب اللہ ربی العالمین جب تم واپسی هو یا الله سامنے ہو مقینے گنبد خضراء اور لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ جزاک اللہ مستفائی بھائی ماشاء اللہ تو مفتی صاحب آپ روم میں ہیں مفتی صاحب السلام علیکم و اللہ مفتی صاحب آپ روم میں ہیں حضرت حضرت آپ کو میری آواز آ رہی ہے